اعوذ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للّہ رب العالمین الرحمن الرحیم و والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین المدین خواتم سیدنولان محمد علیہ و اصحاب اجماعین باطنی بیماریوں میں ایک اور انتہائی خطرناک بیماری جو ہے وہ ہے ہرفس ہفس بنیادی طور پر کسی بھی خواہش کی زیادتی کو کہتے ہیں اور ہرس میں جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنا حصہ ہے اس حصے کو وصول کر لینے کے باوجود کسی دوسرے کے حصے کا بھی لالچ کیا جائے بنیادی طور پہ ہرس اس کو کہتے ہیں یا اگر ہمیں کچھ حاصل ہو گیا ہے تو اس سے جی ہمارا نہ بھرے بھلے ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے رہیں اور پھر بھی ہمارا جی نہ بھرے اس کو ہم ہرس کہتے ہیں اور جو ہرس رکھنے والا ہے اس کو ہریس کہا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھے کہ ہرس تین طرح کا ہوتا ہے ہرس برا بھی ہو سکتا ہے ہرس اچھا بھی ہو سکتا ہے اور ہرس مباح بھی ہو سکتا ہے اب سورہ توبہ کی آخری دو آیات آپ دیکھ لیجئے یہاں <الرحیم> پہ یہ حریص کا لفظ جو استعمال استعمال ہوا ہوا ہے وہ کے ہے مطلب کیا ہے اگر اس آیت کا ترجمہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کی بھلائی کے لیے حریص کہا گیا ہے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بھلائی کے معاملے میں اگر بیچ میں کہیں حسد نہ ہو تو حریص ہونا ایک اچھی بات ہے لیکن برائی کے معاملے میں حریص ہونا جو ہے وہ ایک انتہائی بری بات ہے اور قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں خاص طور پہ اللہ تبارک و تعلی نے یہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو زیادہ جینے کی حوث رکھتے ہیں اور یہ جو مشرک ہیں ان کو تمنا یہ ہے کہ یہ ہزار برس جی لیکن عمر جتنی مرضی ہو جائے انسان کی برائی اللہ کے علم میں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا مسلم شریف کی ایک حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانہ ہے کہ حضورکم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی دو وادیاں بھی ہو جائیں تب بھی وہ تیسری کی خواہش کرے گا اور ابن آدم جو ہے اس کا پیٹ صرف صرف اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی ہے اب بطور مسلمان ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے اپنا اندر جو ہے اس کو ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ہر موجود ہے یا نہیں ہے اور اگر ہے تو کیا یہ سے محمود ہے یعنی اچھا ہے یا مضموم ہے یعنی برا ہے یا مباح ہے مباہ وہ ہے جو نہ اچھا ہے نہ برا ہے بس جائز ہے لیکن اگر نیت اچھی ہوگی اور مقصد اچھا ہوگا اور اس کی وجہ سے دل میں کسی دوسرے کے لیے کوئی بغض کینا حسد برائی نہیں ہوگی تو وہ حرصہ اچھا ہوگا وہ محمود ہو جائے گا اور اگر نیت بری ہوگی تو ایسی صورت میں وہی ہرس جو ہے وہ ہمارے لیے حرام ہو جائے گا اور ہمارے گناہوں میں اضافہ کبائس بنے گا جو یہ جو ہے برائی والا ہرس ہے ظاہر ہے اس کا انجام جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اس کی مثال ہمارے ارد گرد تو بہت عام ہے رشوت چوری بدنگاہی اس کے علاوہ خوب جا شہرت کی تمنا چغلی کرنا غالم گلوچ لوگوں سے بدگمانی بغیر تحقیق کے یہ فیصلہ کر لینا کا فلاں شخص تو منافق ہے فلاں شخص تو جھوٹا ہے فلاں شخص تو یہ ہے بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی دلیل کے اس پہ آ جانا یہ سب حرص میں آئے گا اسی طرح لوگوں کے ایب ڈھونڈنے کی چاہ رکھنا ٹوہوں میں لگے رہنا کسی کی بھلائی کی ٹوہ میں لگے تو چلو بات بھی بنتی ہے لیکن اگر کسی کی برائی کی ٹوہ میں لگے تو یہ بھی حرس ہی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے اور ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں ایک اصطلاح مشہور ہے گپ شپ لگانا یہ جو گپ شپ ہوتی ہے اگر آپ کبھی غور کریں تو اس گپشپ میں اکثر دوسروں کی برائی شامل ہوتی اور یہ جو برائی شامل ہوتی ہے اس میں بھی اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ سنی سنائی پر زیادہ مبنی ہوتی ہے اپنی آنکھ دیکھا کچھ نہیں ہوتا ثبوت کچھ نہیں ہوتا اور ایک اور بھی چیز ذہن میں رکھیں کئی بار آنکھ دیکھی چیز بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے کان سے سنی ہوئی بات بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے ہمیں یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ ایک دفعہ ایک معاملے میں گفتگو ہو رہی تھی اور ہم نے یہ کہا کہ یونیورسٹی میں طلبہ نے سٹوڈنٹس کا خیال یہ ہے ہمارے ایک عزیز جو اتفاق سے اسی وقت داخل ہوئے انہوں نے صرف وہ جملہ سنا کہ یہ خیال ہے وہ انہوں نے یہ خیال کر لیا گمان کر لیا کہ یہ ہمارا خیال ہے کیونکہ پوری بات تو انہوں نے سنی نہیں تھی اور یہ بات انہوں نے جا کے ان صاحب سے کہہ دی جن کے بارے میں یہ خیال تھا اور ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ گفتگو اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ کسی طریقے سے ان کو سمجھایا جائے کہ اس طرح کی گفتگو جو ہے بغیر ثبوت کے نہیں کرنی چاہیے لیکن چونکہ پوری گفتگو کا صرف ایک حصہ انہوں نے سنا تو انہوں نے جا کے کہہ دیا جناب یہ دیکھیں جی انہوں نے تو یہ آپ کے بارے میں کہا ہے اب بات جو انہوں نے سنی ہے وہ تو درست سنی ہے غلط تو نہیں سنی لیکن نامکمل انسان کا آنکھ دیکھا بھی غلط ثابت ہو سکتا ہے ہم نے کچھ دیکھا ہو مگر مکمل نہ دیکھا ہو اس کی بنیاد پر اگر ہم اپنا کوئی ارادہ بنا لیں ایک رائے قائم کر لیں کسی شخص کے بارے میں کسی ادارے کے بارے میں کسی بھی حوالے سے تو وہ ہرس ہی کی اقسام میں سے آئے گا اس میں چغلی بھی شامل ہو جائے گی اس میں بدخوی بھی شامل ہو جائے گی اس میں بدکلامی بھی شامل ہو جائے گی اگر سچ ہے تو غیبت بھی شامل ہو جائے گی اگر جھوٹ ہے تو تہمت شامل ہو جائے گی یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے انسان اپنے لیے جہنم میں اپنے ہاتھوں سے گھڑا کھولے احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گفتگو اللہ کے نزدیک وہی پسندیدہ ہے جس کے اندر کہیں نہ کہیں اللہ کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور ہو لیکن ایسی گفتگو جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو وہ بالکل بیکار ہے وقت کا زیا ہے ہمیں یاد ہے ایک دفعہ کچھ حضرات ملاقات کے لیے تشریف لائے انہوں نے ظاہر ہے جب انسان بیٹھتا ہے تو عام گفتگو کرتا ہے تو چائے اور ٹھنڈے کے بعد جب انہوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں اور ایک آدھ دفعہ دروت شریف پڑھ لیتے ہیں کہ ہماری یہ جو محفل ہے یہ ضائع نہ شمار ہو گپشپ اس محفل میں تھی لیکن الحمد للہ اس گپشپ کے اندر کچھ منفی نہیں تھا اور اس کے آخر میں ہم نے اللہ کی مد کر لی اور ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا پھر ان صاحب نے کہا ہے جی اب میں دعا کرنا چاہتا ہوں ہم نے کب بسم اللہ انہوں نے دعا فرمائی تو اب وہی گپ شپ جو ہے وہ ان اللہ اللہ مقبول ہو گئی تو کوئی بھی گفتگو کوئی بھی نشست جب ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو اگر ہم یہ پورا پورا خیال رکھیں کہ اس میں کہیں چغلی کہیں غیبت کہیں تہمت کہیں کسی دوسرے کے بارے میں اپنی رائے یا عام رائے کیا پائی جاتی ہے ایسی گفتگو اگر نہ ہو اور آخر میں بھلے آپ ایک دفعہ الحمد کہہ دیں اور ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں اور دعا کر لیں تو وہ جو نشست ہے وہ نشست کامیاب نشست ہے اب مباہ کی مثال کیسے ہے مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے عطر لگانے کا بڑا شوق ہے میں زیادہ سے زیادہ عطر لگانا چاہتا ہوں میرے اندر سے ہر وقت زبردست قسم کی خوشبو آئے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ لیکن شرط اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اثراف نہ ہو تو یہ جو عطر لگانا ہے یہ حرس میں آئے گا لیکن یہ مباہ حرس میں آئے گا لیکن اگر نیت میں ایک چیز اور شامل ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عیتر لگانا اور آپ کو خوشبو پسند ہے اس لیے میں عیتر میں حریص ہوں تو یہ جو عیتر لگانا مباہ تھا یہ مباہ کی بجائے محمود ہو جائے گا اور ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں پتا چلتا حدیث مبارکہ سے امال جو ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس عمل کی نیت ہم نے کی ہے اس عمل پہ کام کرتے ہوئے کوئی برائی کوئی منفی کوئی ایسی چیز بیچ میں نہ آنے پائے صرف دو تین معاملات ایسے ہیں جس کے اندر آپ برائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی بہتر ہے کہ الفاظ کا چناؤ مناسب ہو یہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی صاحب آتے ہیں پچھلے دنوں ایک صاحب نے سے رابطہ کیا دفتر میں ہمارے ساتھ ہی ہیں کہنے کہ جی آپ کا ایک سٹوڈنٹ ہے فلاں یہ اس کی تصویر ہے ہمارے بہت قریبی عزیز ہیں ان کی بچی کے لیے اس کا رشتہ آیا ہے تو اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ بچہ کیسا ہے کیا ہم رشتہ کر لیں یا رشتہ نہ کریں اب اگر اس میں آپ کو بالکل بغیر کسی شوبے کے پتا ہے کہ وہ لڑکا مناسب نہیں ہے یا لڑکے والے کو لڑکی کے بارے میں بتانا ہے اور آپ کو بالکل بغیر کسی شبوں کے معلوم ہے کہ وہ لڑکی مناسب نہیں ہے تو آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے بس اس کی برائیاں کھول کھول کے بیان مت کریں لیکن اتنا کہنے کی اجازت ہے کہ آپ کہہ دے کہ نہیں جناب یہ مناسب نہیں ہے آپ یہاں نہ کریں تو ہم نے جب پتا کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ بچے کا چال چلن بہت اچھا ہے تو ہم نے ان سے کہا جی چال چلن ہمیں پتہ چلا کہ بہت اچھا ہے لیکن آپ سے درخواست یہ ہے کہ دونوں گھرانے مسنون استخارہ ضرور کریں تاکہ اگر کوئی ایسی بات ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمیں سے محفوظ کر دے تو اسی طرح آپ علوم الحدیث میں دیکھیے محدثین جب جرا کرتے ہیں راویوں پہ تو وہ اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں اس کی بھی اجازت اس لیے ہے کہ جب تک اس بات کا پتہ نہیں چلے گا ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس حدیث کو قبول کرنا یا نہیں کرنا ایک حدیث ہے اس کی صنعت کے اندر آپ کو ایسے لوگ مل رہے ہیں جن کی برائیاں ثابت ہیں مثلاً آپ کو پتا کہ ایک شخص قذاب ہے آپ کو پتا چلتا ہے اس کے ساتھ سند میں ایک اور شخص ہے جس میں فلاں برائی تھی ایک اور شخص ہے جس میں فلاں برائی تھی ایک شخص ہے جو پیسے لے کر حدیثیں گھڑتا تھا تو یہ برائی اگر آپ کو بتائی گئی ہے تو یہ غیبت میں نہیں آئے گا کیونکہ یہاں دین کا معاملہ ہے دین میں صحیح اور غلط کی پرکھ کا معاملہ ہے تو کچھ معاملات ایسے ہیں لیکن اس میں بھی مناسب یہی ہے کہ الفاظ کا چناؤ مناسب رکھا جائے علوم الحدیث کے علاوہ علوم القرآن کے علاوہ اور جتنے بھی علوم شریعہ ہیں ان کے علاوہ دنیاوی معاملات میں مناسب یہی ہے کہ الفاظ کا چناؤ مناسب ہو اسی طرح کی بات کر دی جائے نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے وہ اگر آگے سے اصرار بھی کریں جی مسئلہ کیا ہے تو کوشش کریں کہ بھائی خم خم میرے منہ سے مہربانی ہے آپ کی بس آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ مناسب نہیں بات ختم لیکن اگر آپ بتانا شروع کر دیں لڑکا یہ کرتا ہے خدا نخاستہ لڑکی کے بارے میں یہ پتا چلا ہے تو وہ پھر غیبت میں آ جائے گا اور اگر آپ کو جو پتا چلا ہے وہ غلط پتا چلا ہے تو وہ تومت میں آ جائے گا اور دونوں بڑی شدید بیماریاں ہیں شیخ عبدالحق الحق محدس دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مباح کاموں کام اتباع سنت بن جائے گا جیسے ہم نے کی مثال دی ہے اسی طرح انہوں نے کہا جی مسجد جا رہے ہیں تازی میں مسجد ہے ذہن کی تازگی ہے اور اپنے قریبی دوستوں کو عزیزوں کو تلقین کرنا اور شیتانی خیالات سے خود کو دور کرنے کی کوشش کرنا اور اپنے احباب کو بھی اس طرف لے کے جانا یہ بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے لیکن یہی خوشبو اگر اس لیے لگائی جائے کہ میں گزروں تو لوگوں کو خوشبو آئے لوگ کہیں واہ واہ واہ واہ وا کیا بات ہے تو یہی جو چیز ہو جائے گی یہ حرف کی بری والی حالت ہو جائے گی لیکن اگر ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تو یہی حرف یہ اچھی والی یعنی محمود ہو جائے گی اسی طریقے سے مال و دولت دکھانا شو آف جسے ہم کہتے ہیں اور ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ معاملہ اب چل پڑا ہے اور کچھ علاقے ایسے ہیں جس میں خاص طور پہ تقریبات میں شو آف بہت زیادہ ہوتا ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے بہت ضروری ہے ابن جوزیر رحمت اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً ہر برائی سے متعلق انہوں نے کوئی قصہ بیان کیا ہے انہوں نے ایک قصہ بیان کیا کہ ہر اتنی بری چیز ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا ناگن رہتی تھی اور وہ ناگن جو انڈا دیتی تھی وہ سونے کا انڈا دیتی تھی ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سی چیزیں کہانیاں صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں اب ناگن سونے کا انڈا دیتی ہے نہیں دیتی ہے اگر آپ سائنسی نقطۂ نظر سے اور حقیقی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کوئی بھی بندہ اعتراض اس پہ کر سکتا ہے آئما نے کہانیاں کئی بچوں کے لیے کہانیاں ایسے لکھی جاتی ہیں مقصد ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا تو وہ سونے کا انڈا دیتی تھی اب اس نے پہلے تو بالکل سب کچھ ٹھیک چلتا رہا کچھ عرصے بعد یہ ہوا کہ اس کے جو گھریلو جانور تھے مثلا بکریاں ہیں گائے ہیں وغیرہ وغیرہ انہوں اس ناگن نے ایک ایک کر کے ان کو ڈسنا شروع کر دیا ہر نقصان پہ اس نے سوچا کہ میں اس ناگن کو مار دوں یا کہیں باہر نکال دوں لیکن ہر دفعہ ہرس آ گیا اگلے سونے کے انڈے کا یہاں تک کہ سارے جانور ختم ہو گئے اس کا جو غلام تھا وہ بھی مارا گیا اس کا بیٹا بھی مارا گیا اب اس پہ میاں بیوی بی ظاہر ہے بہت زیادہ پریشان ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ نہیں اب تو نکال ہی دیتے ہیں لیکن پھر سونے کا انڈا دماغ پہ چڑھ گیا اور آج کل تو تصویریں ہوتی ہیں پرانے زمانے میں تصویر نہیں ہوتی تھی اور کوئی اگر فوت ہو جائے تو کچھ عرصہ آباد آ ہی جاتا تھا۔ آج کل جو کہ تصویر ہوتی ہیں اور ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے یہ اس سے ہم تو کہتے ہیں کہ بچنا ہی چاہیے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو کفن میں لپٹی تصویر بھی اس کی بھی تصویر لوگ کھینچ کے اپنے پاس رکھتے ہیں یہ نہ کریں اللہ سے ڈریں یہ کام نہ کریں تو اب وہ ہوتا کیا ہے کہ ہر دوسرے دن اگر بچہ فوت ہو گیا ہے تو باپ یا ماں ہر دوسرے دن تصویر نکال کے بیٹھ جاتی ہے اس کا غم کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ساری عمر جب تک اس کا اپنا وقت نہ آ جائے تو پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, سبر آ جاتا تھا. تو چند دنوں میں صبر آ گیا اور اس صبر کے آنے سے پر ویسے بھی وہ سونے کا انڈا جو ہے وہ ہاوی ہو گیا تھا اور بالاخر کیا ہوا کہ اس کی بیوی بھی ڈسی گئی اور وہ بھی ڈسا گیا اور سارا خاندان ختم ہو گیا اس سونے کے انڈے کی ہرس کے اندر تو ہرس کسی بھی قسم کا ہو سوائے اس کے, کے اس میں اگر اچھی نیت ہے سوائے اس کے, کے اس میں کسی کی برائی شامل نہیں ہے سوائے اس کے, کے اس میں کہیں حسد شامل نہیں ہے حسد کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیا تھا کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ حسد کی تعریف ایک عام انسان کے لیے کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا حسد ہے کیونکہ کسی کو جو بھی ملتا ہے بہرحال اللہ کے عزم سے ملتا ہے اگر بات دیکھیں ازن اور مرضی میں فرق ہے بہت دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں ایک آدمی نے ارادہ کیا برائی کا اس پہ اللہ راضی نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کے عزم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا اور عزم کیا ہے کہ اس نے وہ برائی کی طرف قدم بڑھایا اور اللہ نے اس کے روکنے کے اسباب اختیار نہیں ہونے دیے یہ اس شخص کی بدقسمتی لفظ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن چلے باہر کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوئی ہوگی کہ اس کو اتنی بڑی سزا ملی کہ اس نے قدم بڑھایا برائی کی طرف اور اللہ نے اس کے روکنے کا کوئی سبب پیدا نہیں کیا تو چاہے کوئی برائی کر کے حاصل کر رہا ہے اللہ راضی اس پر نہیں ہے اللہ کی مرضی اس پہ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کہا ہے لیکن بہرل ہے کہ ٹھیک ہے کر رہا ہے کرتا رہ اور اکثر اصل میں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ کسی کی برائیاں اتنی ہوتی ہیں کہ سزا کے طور پہ اس کو اور اس راستے پہ چلنے دیا جاتا تو اگر کسی کے پاس کچھ ہے اور وہ محنت نہیں کر رہا اور پھر بھی کچھ ہے اور ہم محنت کر رہے ہیں اور پھر بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو بہار اللہ اللہ کا ہی ہے اس پہ اگر حسد کیا جائے گا تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہوگا ہاں کیا ہمیں کرنا چاہیے ہمیں اللہ کے سامنے ریز ہو جانا چاہیے گڑ گڑانا چاہیے اور اس سے یہی کہنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے اسے نوازا ہے میں اتنی محنت کر رہا ہوں تو جانتا ہے کہ میں سچی نیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محنت کر رہا ہوں مجھے بھی نوازتے اور اس کو ہدایت دیتے ہم نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کسی کے لیے بددعا نہیں کرنی بددعا اگر کرنی ہے تو پہلے اس کے لیے ہدایت مانگنی ہے اور پھر بے بشک ساتھ شامل کر لیں کہ یا اللہ اگر اس کے نصیب میں ہدایت تو نے نہیں لکھی ہے تو پھر اس کے بعد بددعا بے شکاعت ہے لیکن براہ راست بددعا کسی کو نہ دیئے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی ہدایت کی ہمیشہ دعا کریں اور اگر کسی کے پاس کچھ ایسا ہے جو جس کی ہمیں طلب ہے تو اللہ کے آگے گڑ گڑائے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس تمام اسباب اسی کے عزم کے اندر ہیں تاکہ وہ اللہ ان کے اسباب مہیا فرما دے اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں اور اگر کوئی چاہ ہے تو ہماری وہ چاہ پوری ہو جائے اور اگر اس میں کچھ ہمارے لیے برا ہے تو وہ ہمارے لیے اچھا ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں عزم توفیق بخشے آمین وہ صلی اللہ عل کے ہی سعیدنا مولانا محمد اجمعین برحمت